والمعانی الموجبت للغسل انزال المنی على وجہ الدفق والشہوة من الرجل والمرأة والتقاء الخطانین من غیر انزال والحیظ والنفاس بھئی غسل غزو کے فرائض بھی گزر گئے سنتیں مصطحبات بھی گزر گئے غسل کے فرائض بھی گزر گئے بھائی سمجھ میں وضو کے کتنے فرائض پڑے آپ نے چار, چار پڑے اور غسل کے کتنے فرائض ہیں <تصفح> تین فرائض ہیں بھائی یعنی کلی <تصفح> کرنا ناک میں پانی ڈالنا اور <تصفح> سارے بدن <تصفح> پر پانی بہانا بھائی سمجھ میں ایک مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا یہ فرض ہے اور تین مرتبہ یہ سنت ہے بھائی اور یاد رکھیے پورے بدن کو پانی پہنچانا ہے لہذا بدن پر اگر کوئی ایسی چیز لگی ہے جس کی تہ بن گئی ہے جلد پر اور کھال تک پانی نہیں پہنچا تو پھر اس پر پانی اوپر اوپر ڈال بھی دیں جب کھال تک نیچے نہیں پہنچا تو پھر غسل یا وزو بھی کامل نہیں ہوا اسی سے نیل پالش کا حکم بھی آپ کو معلوم ہو گیا بھائی عورتیں جو ناخن پر لگاتی ہیں بھائی تو وہ ایک تہ جم جاتی ہے باقاعدہ موٹی سی اوپر لہذا جب وہ لگائی تو اس کے بعد اب وضو کریں گی یا غسل کریں گی تو پانی نیچے تک نہیں پہنچے گا لہذا وزو بھی نہیں ہوگا اور غسل بھی نہیں ہوگا ول مہان موجہ جی آج بتلائیں گے غسل کو واجب کرنے والی چیزیں وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں ولما چار چیزیں کوئی بتلائیں گے آپ کو ماننا چار چیزیں ولما انل موجی بتل اور وہ علتیں جو واجب کرنے والی ہیں غسل کو وہ علتیں وہ اسباب جو واجب کرنے والے ہیں میں نے بتایا تھا کہتے ہیں جو واجب کرنے والے ہیں کو پہلا سبب آیا والا نا من الرجل منی کا فروج ہے علی وجہ دف عقی کہتے ہیں مولانا اچھل کر کود کر والشہوتی کود کر ہو اور شہوت کے ساتھ ہو من الرجل ولم آدمی سے اور عورت سے بھئی. تو خروج منی پہلا سبب ہے بھائی قروج منی جب بھی پایا جائے گا شہوت کے ساتھ ہو مولانا یہ شرط ضروری ہے ساتھ سمجھ میں آیا شہوت کے ساتھ ہو گئی تو اس صورت میں اوصل واجب ہو جائے گا چاہے یہ بیداری کی حالت میں ہو کوئی شخص بیوی کے ساتھ اپنے صحبت کرتا ہے اس سے یا ماننا چاہے نیند کی صورت میں ہو سمجھ میں نیند سویا ہے اختلام ہوا تو اس صورت میں بھی کیا ہو جائے گا اوصل نیم واجب نیم ہو جائے گا بھائی لیکن اگر شہبت کے بغیر منی نکل آئے بھائی یاد رکھو بعض اوقات کوئی آدمی کمزور ہے زیادہ سامان اٹھایا بھائی تو قروج منی ہو گیا یہ اونچی جگہ سے گر پڑا اور قروج منی ہوا اس صورت میں غسل واجب نہیں کیونکہ قروج منی تو ہے لیکن شہبت کے ساتھ نہیں اور شہوت کی قید ضروری میں نے بتلایا ہاں یہ دفق کود کر یا اچھل کر یا عموماً ہو کر ہی اسی طرح یہ قید واقعی ہیں مولانا واقع میں ہوگا اسی طرح جب شہوت کے ساتھ ہو تو کود کر اچھل کر جی یہاں ایک قیمتی مسئلہ بھی آپ کو بتلا دوں بھائی ایک شخص ہے مثلا اسے احتلام ہوا بھائی اور احتلام کے بعد اس نے غسل کر لیا بھائی غسل کرنے کے بعد پھر منی کے کچھ خطرے نکل آئے بھائی تو یاد رکھیے پہلا غسل ختم ہوا اسے پھر نئے سرے سے کیا کرنا پڑے گا غسل کرنا پڑے گا بشرتے کہ اس نے اس کے بعد پیشاب نہ کیا ہو سمجھ میں آئے اگر پیشاب نہیں کیا تھا اور ویسے ہی نہا لیا تھا اور پھر کچھ قطرے نکل آئے تو اسے کیا کرنا پڑے گا پھر نئے سرے سے کرنا پڑے گا صورت سمجھ میں آ گئے ہاں اگر اس نہانے کے بعد وہ کوئی نماز وغیرہ پڑھ چکا تھا وہ ٹھیک ہو گئی بھائی اس کے بعد پھر اب یہ قروج مانی پائے گی لہٰذا اب پھر کیا کرنا پڑے گا اس لیکن اگر وہ پیشاب کر چکا تھا اب اس کے بعد پھر کچھ قطرے نکلتے ہیں مولانا تو اب یہ خروج منی ہے بلا شہوت کے لہٰذا اس سے صرف وضو ٹوٹے گا غسل واجب نہیں ہوگا مسئلہ سمجھ میں آگیا سب کو بھائی ولطفا نئی اور دونوں شرم گاہوں کا مل جانا بھائی من غیر انال اگرچہ بغیر اگرچہ بغیر انزال کے کیوں نہ ہوتا مرد اور عورت کی شرم گاہ کا مل جانا بھائی اس صورت میں بھی غسل کیا ہو جائے گا واجب ہو جائے گا لیکن یاد رکھیے صرف مل جانے سے غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ کچھ نہ کچھ ڈول بھی پایا جائے پھر اس کے بعد غسل واجب ہو بھائی ول حیض ون اور حیض اور نفاس بھی مانا یہ بھی اسباب ہے غسل ان کی وجہ سے جب پاک ہو تو واجب ہوا تو وہ ہر مہینے عورت کو چند ایام خون آتا ہے اور نفاس وہ خون ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد آتا ہے تو ان سے جب پاک ہو تو غسل کرنا پڑے گا بھائی جی چار اخبار سمجھ میں آئے بھائی کون سا پہلا کیا انزال المنی ثانی کیا ہے التقاء التا نین بھائی آجاتے بغیر انزال ہی کے کیوں نہ ہو بس تھوڑا کچھ دخول پایا گیا بس غسل واجب ہو گیا۔ اسی طرح حیض ہے والا نہ حیض کے بعد کیا کرنا پڑے گا غسل کرنا اور نفاس کے بعد بھی کیا کرنا پڑے گا غسل۔ <تصفيق> وسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغسل للجمعه والعيدين والاحرام وعرفه اور سنت جاری فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے للجمعاتی کس کے لیے بھائی جمعے کے لیے بھائی جمعے کی نماز کے لیے بھئی. سمجھ آیا بھئی؟ تو جمعے کے دن نماز فجر سے لے کر جمعے کی نماز تک وہ لوگ جن پر جمعہ واجب ہے ان کے لیے غسل کرنا نہانا مصنون ہے بھائی کب سے کب تک بھائی فجر سے لے کر جمعے کی نماز تک اس دوران اس بیچ میں کس شخص کے لیے جس پر جمعہ واجب ہے اس کے لیے غسل کرنا مسنون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ عیدین اور دونوں عیدین کے لیے عید الاضحی کے لیے بھی اور عید الفطر کے لیے بھی وہی اس کے لیے بھی غسل کرنا مصنون ہے مسنت مصنوع ہے ول اور احرام کے لیے بھی کیا ہے کوئی شفت حج کے لیے جا رہا ہے یا عمرے کے لیے جا رہا ہے تو سنت کیا ہے غسل وحرام ماننے سے پہلے غسل کر لے وہ اور اسی طرح یوم آرافا ہے بھائی یوم ارافا جانتے ہو یا نہیں بھائی حج کا دن حج کا دن بھائی جب سب تمام حاجی عرافات میں اکٹھے ہوتے ہیں بھائی سمجھ میں آئے نوی ذی الحجہ نو کو نو ذی الحج کو بھائی دس کو تو عید ہوتی ہے قربانی ہوتی ہے نو ذی الحج کو آرافہ میں تمام حاجی جاتے ہیں بھائی اور یہ فرض ہے حج کے اندر بھائی جو ارافات نہیں کیا اس کا حاجی نہیں ہوا بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو عرافات میں جانا یہ فرض ہے حج کے اندر تو اس روز کے روز بھائی زوال کے بعد کس کے بعد یعنی سورج جب سر سے ڈھل جائے بھائی بالکل ایک سورج طلوع ہونے کے بعد بلند ہوتا ہے عین سر پر آ جاتا ہے مولانا پھر اس کے بعد وہ پھر اس کی نزول شروع ہوتا ہے مغرب کی طرف بھائی تو یہ زوال ہو گیا مولانا اس کو زوال کہتے ہیں تو زوال کے بعد عرفہ کے روز غسل کرنا مسنون ہے تو سنت ہے مرانا غسل کتنے مواقع پر بھئی چار مواقع جمعہ عیدین احرام اور عرفہ بھئی وَلَيْسَ فِي الْمَزْجِ وَالْوَدْيِ غُسْلٌ وَفِيهِمَ الْغُضُوءٌ رہے ہیں بھائی مسجد اور ودی کے اندر غسل نہیں ہے وفی ہی ان دونوں میں کیا ہے گزرو ہے بھائی ایک لفظ منی گزرا ایک مزی ہے ایک ودی ہے بھائی منی تو معروف ہے جانتے ہیں ایک مسی ہے مولانا جو شہوت کے وقت خارج ہوتا ہے کچھ گاڑے قطرے اور منی کی بنسبت پتلے ہوتے ہیں شہوت کے وقت خارج ہوتے ہیں اور اس سے غسل فرض نہیں ہوتا بھائی بلکہ اس کی وجہ سے صرف کیا ہوگا وزو کرنا پڑے گا بھائی سمجھ میں آیا بھائی اور فرق یہ ہے ہمارا نا مزی اور منی کے منی سے انسان کی شہوت ختم ٹوٹ جائے گی ختم ہو جائے گی مرضی میں ایسا نہیں بھئی ول ودی اور ودی جو ہے یہ پیشاب کے بعد کچھ گاڑے خطرے کبھی نکلتے ہیں اس کو ودی کہتے ہیں بھئی تو ان دونوں سے بھی ان دونوں سے غسل واجب نہیں ہوتا بھئی تو کہتے ہیں ولی مز ودی غسل مزی اور ودی کے اندر غسل نہیں ہے اور ان کے اندر السماء وما البحار جی. اب آپ کو بتلا رہے ہیں کون کون سے پانی ہے کس قسم کے پانی سے وضو کرنا غسل کرنا جائز ہے اور کس قسم کے پانی سے غسل اور وضو کرنا جائز میں تو so, کہتے ہیں ناپاکیوں سے یہ احداس جمع ہے حدس کی مولانا اور حدر یاد رکھو دو قسم پر ہے بھائی یہ نجاست حکمیہ کا نام ہے ہدف نجاست حکمیہ کا نام ہے یعنی بے وضو ہونا اور یا بے غسل ہونا بھائی تو یہ دو قسم پر ہے ایک ہدث اصغر ہے ایک ہدث اکبر ہے بھائی خادث اصغر کہتے ہیں بے وضو ہونا کیا ہونا بے وضو مثلاً کوئی ایسا سبب پایا جائے جس کی وجہ سے انسان کا وزو ٹوٹ جائے کیا ٹوٹ جائے تو کیا کہتے ہیں اسے حدث لاحق ہو گیا کیا لاحق ہو گیا یعنی یہ بے وزو ہو گیا اور کون سا حادث ہے مولانا حدث اصغر ہے اور اگر کوئی ایسا سبب پایا جائے جس کی وجہ سے انسان پر واجب ہوتا ہو تو کیا کہتے ہیں اس کو حدث لاحق ہوا کون سا حدث حدث اکبر بھائی سورج سمجھ میں آ بھائی تو کہتے ہیں وہ تہارت مین الحداسی جا اور طہارت حاصل کرنا من الحداسی ناپاکیوں سے جا یہ جائز ہے بیما اس سمائی آسمان کے پانی سے آسمان سے برسے ہوئے پانی سے ملانا یعنی بارش کے پانی سے وضو کرنا یا غسل کرنا جائز, جائز مم مم ہے ول اودی جمع ہے وادی کی ملانا دو پہاڑوں کے درمیان کا علاقہ کیا کہلاتا ہے وادی کہلاتا ہے تو بھائی یاد رکھو پہاڑوں میں جب بارش ہوتی ہے تو پانی اکٹھا ہو کر اطراف میں نکلتا ہے بھائی بڑا زیادہ پانی و زیادہ بارش ہو تو بہت زیادہ پانی نکلتا ہے سارا اکٹھا ہو کر جس طرف کو راستہ ملے نکلتا ہے اور اگر زیادہ بارش ہو جائے بڑی تباہی مچا دیتا ہے اس علاقے کے اندر بھائی اور پھر یہ پانی جگہ جگہ رک جاتا ہے مولانا سمجھ میں آیا بھائی جہاں ذرا گہری زمین ہے وہاں رک گیا تو یہ جو وادیوں کا پانی ہے یہ جنگلوں میں جو کھڑا پانی ہے اس کے ذریعے بھی وضو کرنا جائز ہے عیون جمع ہے عین کی مالانا چشمے کو کہتے ہیں چشموں کے پانی سے بھی وضو کرنا جائز ہے ول آبار آبار جمع ہے بیر کی مالانا بیر کی کو کہتے ہیں کن کو کنو کے پانی سے بھی وضو کرنا وضو اور, اور سمندروں کے پانی سے وضو کرنا بھیارمار اور جائز نہیں ہے پاکی بیما ان ایسے پانی کے ساتھ ایسے پانی کے ساتھ اریوت سما جسے نچوڑا گیا ہو درخت سے اور پھل سے کہ بھئی کسی درخت میں کو نچوڑا پانی نکال لیا بھائی سمجھ میں آیا بھائی اور یا کسی پھل وغیرہ کو نچوڑا اور اس سے پانی نکال لیا اس پانی کے ساتھ وضو کرنا یا غسل کرنا جائز نہیں بھائی اس سے نہیں ہوگا اسی طرح والا بیما نہ ہی ایسے پانی کے ساتھ غالبا لئی ہی غیر روح غالب آ گیا ہو اس پر غیر روح اس کے علاوہ بھائی پانی ہے پانی کے اندر کوئی اور چیز ملی پانی کے علاوہ اور اس پانی پر کیا آ گئی غالب آ گئی بھائی تو اس پر غالب آ گئی عَنْ عِلْمًا اس نے نکال دیا اس کو پانی کی طبیعت سے بھائی پانی کے اندر کوئی چیز مل گئی اور اس نے اس پانی کی اس کی طبیعت سے نکال دیا بھائی یعنی اس کو بدل دیا بھائی سمجھ میں آیا پانی کی یعنی اس میں اس کا جو پتلا پن تھا پانی پتلا ہوتا ہے یا گاڑا ہوتا ہے بھائی پتلا اس کا پتلا پن ختم ہو گیا پہلے سے بہت باقی نہیں ہے تو جب کوئی ایسی چیز مل جائے جو پانی کو اس کی طبیعت سے نکال دے یا اس کا نام بدل جائے مولانا لوگ اب اس کو پانی نہیں کہتے بھائی آگے مثالیں آ رہی ہے بھائی تو دوبارہ دیکھو مولانا ولا تجر تہارت بیما تہارت اور نہ ہی ایسے پانی کے ساتھ غالبا غیر جس پر پانی کا غیر کیا آ جائے غالب آ جائے ہوا پس اس کو نکال ہو پانی کی طبیعت سے یعنی کیا ہو جائے وہ گاڑا ہو جائے نام بدل جائے مثالیں کل اشریبتی جیسے کہ نشاور مشروبات ہیں بھائی جیسے کہ اشریبا یاد رکھو جمع ہے شراب کی اور شراب عربی زبان میں ہر مشروب کو شراب کہا جاتا ہے کوئی بھی شربت ہے کوئی بھی چیز پینے والی ہے اس کو کیا کہتے ہیں شراب کہتے ہیں بھئی. سمجھ میں آیا بھائی جس کو ہم اردو میں شراب کہتے ہیں وہ نہیں بھائی اس کو اس کے لیے عربی ملا فمر ہے بھئی. کیا ہے خمر ہے ہاں جو بھی مشروب ہو جو بھی پینے والی چیز ہو اس کو کیا کہتے ہیں وہ شراب سمجھ میں آیا تو اسی لیے آپ آرگ میں جائیں گے وہاں بھائی جوس وغیرہ کے ڈبے لکھے ہوں گے تو اوپر لکھا ہوگا بھائی شراب الفوا یا فلاں چیز کا شربت وغیرہ یہ لکھے ہوتے تو شراب ہر پینے ہو لیکن اصطلاح ہے فو کے اندر بھائی شراب نشہ آور مشروب کو کہتے ہیں فقہا کہا کی اصطلاح میں شراب کس کو کہتے ہیں مولانا نشہ آور مشروب کو کہتے ہیں بھائی احکام سے بحث کرنی ہے وہ آگے چل کر خزوری کے اندر آپ کو بتلائیں گے بھائی فلاں شراب حلال ہے فلاں کیا ہے جائز ہے فلاں جائز جی. نہیں وہ نشاور چیزوں کی بحث کریں گے وہاں پر جس میں نشہ ہے وہ جائز نہیں ہے تو کہتے ہیں کل اشریبتی جیسے نشاور مشروب ہیں ولخلی اور سرکا ہے ول اور شوربا ہے وما ال باقیلا اور لوبیہ کا پانی ہے بھائی باقی کو کہتے ہیں وما الورد اور گلاب کا پانی یعنی عرق گلاب مراد ہے عارق گلاب وما ال زرد زردج یہ بھی مانا زعفران کی طرح ایک پودا ہے جس کو کپڑے رنگنے کے لیے استعمال کرتے کرنے ہوئے بوٹی ہے اس کے کپڑوں کو رنگا جاتا ہے تو اس کے بھگوئے ہوئے پانی کو کیا کہتے ہیں جس پانی میں اس کو بھگو کر رکھا رنگ وغیرہ نکل آیا وہ پانی کیا کہلاتا ہے ما اس زرد بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی تو دیکھو بھائی ان سب چیزوں کے اندر اشریبا اس میں دیکھو اور چیز پانی کے اندر ملائی بھائی اور چیز پانی کے اندر ملائی پانی کیا ہو گیا نشاور ہو گیا گاڑا ہو گیا تو طبیعت بدل گئی ہے نہیں بھائی نام بھی بدل گیا نہیں نام ہیں ان کے مختلف مولانا کئی نام آگے آئیں گے بھائی سرکا کا ہے مولانا جس کو کوئی پانی کہتا ہے کوئی پانی نہیں طبیعت پانی جیسی ہے یا الگ ہے اس کی مجھے الگ مجھے ہے. ہے اسی طرح شوربہ ہے تو اور چیزیں دیکھو مل گئیں اور لوبیے کا پانی تو نام بدل گیا والا اچھا بھائی اور ما ا زردج بھائی ما ازردج بھائی اس کا حکم انہوں نے اس پان... ان پانیوں میں ذکر کیا جن سے تہارت جائز نہیں ہے بھائی سمجھ میں آیا لیکن اس کا حکم اور زعفران کا ایک ہی حکم ہے زعفران کا حکم آگے آنے والا ہے زعفران بھائی کسی پانی کے اندر زعفران جانتے ہیں یا نہیں جانتے بھائی ایک رنگ دار بھائی زرد رنگ کے خوشبودار گھاس ہے مولانا جس کو دواؤں وغیرہ میں اور کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے معروف ہے بھائی معروف تو وہ زعفران اگر کسی پانی کے اندر تھوڑا سا مل جائے تو اس سے وہ پانی اپنی حقیقت سے نہیں نکلا بھائی معمولی سا رنگ آ گیا کوئی اور اس میں تبدیلی نہیں آئی اسی طرح زردج, ما اس زردج بھی اسی طرح ہے اس کا بھی وہی حکم ہے نہ اس کے لیے بھی کیا ہے وضو وغیرہ کرنا جائے لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ وہ تھوڑی مقدار میں ملے ہلکا سا رنگ آیا اگر خوب زیادہ ملا دیا جس کی وجہ سے کیا ہو گیا پانی کے رنگ ذائقے وغیرہ میں دو بدل گئے تو پھر نہیں آگے تفصیل آ رہی ہے بھائی بہرحال یہ یاد رکھنا کو صاحب نے کس کے ساتھ ذکر کیا ہے یہ جن کے ساتھ وزو کرنا جائز لیکن صاحب ہدایا وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس کا وہی حکم ہے جو مائزران تو یہ مائع زعفران ہاں ایک جو ہے تعویل کے لیے یہ یہاں بھی صحیح ہے کون سی سورت جبکہ زرد خوب کیا ہو جائے رنگ اس میں آ جائے بالکل رنگ ہی بدل گیا مولانا یا گاڑا ہو گیا تو پھر اس صورت میں بات صحیح ہے بھائی وَتَجُوزُ الطَّهَارَةُ پہ راتو بیما ان خال ان پاہر ان اور جائز ہے پاکی بیما ان ایسے پانی کے ساتھ خالاتا ہوں شعر جس کے ساتھ مل گئی ہو کوئی پاک چیز فغ احاطہ اوسافی ہی تو بدل ڈالا اس نے اس کے پانی کے اوساک میں سے ایک کو کما مدی جیسے کہ سیلاب کا پانی ہے وہی کما مدی سیلاب کا پانی بھائی تین اوساف ہیں پانی کے رنگ گو ذائفا کتنے اوصاف تین رنگ گو ذائفا سورت سمجھنے میں اب اگر کوئی پاک چیز پانی کے اندر مل جائے اور پانی کے تین اوصاف میں سے صرف ایک وصف بدلا ہے تو کوئی حرج نہیں مولانا اس پانی سے آپ کیا کر سکتے ہیں وز بھی کر سکتے ہیں اور غسل بھی جیسے میں نے مثال ذکر کی تھوڑا سا زعفران مل گیا ہلکا سا پانی میں رنگ آ سک سمجھ میں آیا تو ایک وسف تو بدل گیا رنگ تھوڑا سا معمولی سا بدل گیا لیکن بو اور ذائقہ تو وہی ہے یا اسی طرح آگے آئے گا مانا صابن مل گیا بھائی پانی کے ساتھ لیکن معمولی سا ملا ایک وسف کیا ہوا ہے صرف بدلا ہے سمجھ میں ہے تو اس ان کے ساتھ جائز ہے وضو وغیرہ ہاں اگر زیادہ مل جائے بھائی تو پھر اس صورت میں دو عصف بدل جائیں گے بھائی رنگ بھی بدل جائے گا اور ذائقہ بدل جائے گا بلکہ ہو سکتا ہے بو بھی بدل جائے تو پھر اس صورت میں اگرچہ پاک چیز ملی ہے لیکن آپ اس کے ساتھ وضو وغیرہ کرنا جائز نہیں تو یہی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں ان پا اور جائز ہے طہارت ایسے پانی کے ساتھ کے مل گئی ہو اس کے ساتھ کوئی پاس چیز تو اس نے بدل ڈالا اس کے اوصاف میں سے ایک کو کما مدی جیسے سیلاب کا پانی ہے بھائی سیلاب کا پانی آتا ہے مٹی ملی ہوتی ہے یا نہیں ملی ہوتی ساتھ بھائی جی؟, جی, جی ملی ہوئی ہوتی ہے تو دیکھو سر رنگ بدل گیا ول ولمدیخ تلی تو بل عشن <اُشْنان> اس کو भी بھی پڑھ سکتے ہیںشنان بھی پڑھ سکتے ہیں, ہیں حمز کے اوپر ذمہ بھی صحیح اور کثرہ بھی صحیح ہے ولما الدی اور وہ پانی یک تلی تو جس کے ساتھ اشنان بوٹی مل گئی ہو یہ اشنان بھی کوئی بوٹی ہے ہمارا نا جسے کیا کرتے ہیں کوئی صفائی وغیرہ کے لیے پانی ملاتے اسے سمجھ میں اسی طرح وہ پانی جس کے ساتھ کیا مل جائے جائے اور میں نے کیا بتلایا تھوڑا سا ملا ہو بھائی جس سے کیا ہو تین او میں سے صرف ایک بدلا ہو ایک دو بدل گئے پھر کیا حکم آپ لگا دیں گے بھائی لم به أو اور ہر کھڑا پانی مائے دائم کہتے ہیں جو کھڑا ہوا پانی ہے ایک تو مائے جاری ہے بس دریا کے اندر پانی بہ رہا ہے نہر میں وہ مائے جاری کہلاتا ہے اور ایک جگہ کھڑا ہوا پانی وہ کیا کہلاتا ہے مائے دائم دائیں اور کھڑا ہوا اور ہر کھڑا ہوا پانی اضاوا خات کی ہی نجاست جب اس کے اندر کوئی نجاست گر جائے لم تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے سورج سمجھ میں آئی بھائی تھوڑی سی نجاست بھی گر گئی بس مولانا پانی نجس ہو گیا کلیلن کان او سیرا تھوڑا ہو یا زیادہ, بھئی، بھئی زیادہ بھائی تھوڑا ہو یا زیادہ لان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بحفظ الماء من النجاسه اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے بحفظ الماء پانی کی حفاظت کا من النجاست کس سے نجاست نجاست سے حفاظت کا حکم فرمایا ہے فقال پس فرمایا ہے حضوص وسلم بھائی حضوص السلم نے حکم فرمایا کہ نجازت سے پانی کی حفاظت کرو بھائی معلوم ہوا آگے آنے والی احادیث میں دیکھنا بھائی پانی میں نجازت پانی کی کیا کو نجازت سے بچانے کا حکم دیا معلوم ہوا نجاست کے گرنے سے پانی کیا ہو جاتا ہے ناپاک ہو جاتا ہے فقال رسول الله عليه وسلم فرماتے ہیں لا يبولن احدكم في الماء الدائم لا يبولن هرگز کوئی پیشاب نہ کرے بہ لا يبولن احدكم تم میں سے کوئی ہرگز پیشاب نہ کرے في الماء الدائم کھڑے ہوئے پانی میں ولا يغتسلن فيه من الجنابہ اور ہر گیز اس کے اندر غسل نہ کرے جنابت سے سمجھ میں آئے بھائی پانی کھڑا ہوا ہے اور ایک شخص جا کر اس میں غسلے جنابت کر لیتا ہے نہیں بھائی ہر سچی درست نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے مانا فرمایا سارا پانی بنا نجست ہو جائے گا بھائی وقال علیہ السلام دوسری حدیث ہے مانا حضور علیہ السلام فرماتے ہی جب بیدار ہو تم میں سے کوئی ممانامی ہی اپنی نیند سے فلاغ مسائی تو وہ ہرگز نہ ڈالے ہرگز نہ ڈالے ہرگز نہ, نہ ڈبو دہ اپنے ہاتھ کو فل ان برتن کے اندر ہتا سا لاسن یہاں تک اسے کتنی دفعہ دھو لے تین دفعہ دھو لے فن لا یری اس لیے کہ وہ شخص نہیں جانتا ائی نہ باتت یدہ کہاں رات گزاری ہے اس کے ہاتھ نے بات کا مانا رات گزارا اسے پتہ نہیں ہے اس کے ہاتھ میں رات کہاں گزاری ہو سکتا ہے کوئی نجاست وغیرہ اس کے ہاتھ پر لگ گئی ہو تو وہ پانی میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ سارا پانی کیا ہو جائے گا نجس لہٰذا پہلے کیا کر لینا چاہیے چلیے بس مولانا المرام اللہ عالم دن حقیقت الکلام